آٹھواں انعام اب دیکھیے وہ ازست اور جب پانی کے لیے درخواست کی وہ از بات آ نا وہ اس پہلے بھی گزر چکا ہے وہ از اور وہ وقت یاد کرو جب کیا کیا پانی کے لیے اس کا دعا مانگی حضرت موسا علیہ اللہ سلام نے دعا مانگی لے قوم ہی اپنی قوم کے لیے ابن اسرائیل جو ہیں جزیرہ سینا میں ہیں اور لکو دک صحرا ہے اور خود ایک منزل سے دوسری منزل میں جا رہے ہیں اور پیاس کی وجہ سے ان کی حالت بری ہو رہی تھی آپ ان سارے واقعات کو اگر بائبل میں پڑھیں نا تو پتہ چلتا ہے است موسا علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ کتنا ظلم ان لوگوں نے کیا اگر وہ سب کچھ سچ ہے جو بائبل میں لکھا ہوا ہے بری طرح پیش آتے تھے بات بات پہ حستے ہارون اور استموس علیہ السلام کی توہین کرتے تھے اور اس کو جہاں وہ لکھا ہے بائبل میں تذکرہ یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت مسا علیہ السلام سے لڑ پڑے اور انہوں نے کہا تو ہمیں ویسے ہی مار دیتا یہاں لا کے کیوں مار رہا ہے اور یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور ظلم ہم پہ ہو رہا ہے ایسے جملے علیہ تو حضرت موسا علیہ السلط نے اللہ کا سے سے کیا, کیا دعا مانگی پانی کے لیے اور بائبل میں لفظ آئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا سے دعا مانگی اور کہا میرے پر پانی دے دے نہیں تو یہ لوگ پتھر مار مار کے مجھے تو ہلاک کر دیں گے فکلنا تو اللہ کا نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ پانی کی تلاش ہے اور پانی چاہیے تو آپ ایک خاص پتھر نوغدیب ایک خاص پتھر ہے اس پر اپنا عصا ماریے یہ الحجر میں جو ال ہے نا الفلام اس نے حجر کو کامن سے پراپر ناؤن بنا دیا نا اس کا مطلب ہے یہ کوئی خاص پتھر تھا جو یا تو مشہور تھا اور یا اللہ اعلی نے بتا دیا تھا کہ وہ فلاں پتھر ہے اس پتھر پر جا کر تم اپنے عصا کو مارو حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نے یہ کیا تو معالم التنزیل میں بغوی احمد لال نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خاص پتھر یہ اتنے حوالے اور یہ چیزیں دیتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ امت جو ہے نا مسلمان یہ کوئی یتیم نہیں رہے یہ پچھلے دو سو سال سے تین سو سال سے کوئی یتیموں والی حالت ان کی ہو گئی ہے پہلے ان کے باپ دادے موجود تھے اور ہر زمانے میں کام کرتے رہے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے تفصیلیں لکھتے تھے محنت کرتے تھے علم تھا ایسی حالت نہیں تھی جیسی اب ہوئی بھی ہے اور ایک سے ایک بڑا آدمی موجود تھا اور اس لیے بھی کہ آپ کو ان کے ناموں سے شناسائی ہو اور آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ نام غیر مانوس نہیں رہیں گے اور ان سب سے زیادہ اہم یہ کہ, کہ اللہ کے اور اپنے درمیان چیزی کو رکھنا چاہیے بھائی سمجھے آدمی براہ راست بڑی ذات ہے کدھر جائے اپنے درمیان کوئی رکھے نا تو کہیں ڈانٹ پڑے کہ یہ کیوں کہا تھا ہماری کلام میں یہ تو مراد نہیں تھی تو چکے سے زبان ملے تو عرض کر سکتا ہے کہ جی یہ مامے راضی بھی کہتے تھے یہ فلام بھی کہتے تھے تو اس لیے اکابر نے جو لکھا ہے بس بہت چیزیں اسی کو انسان ہم جیسے لوگ اس کو پڑھ کے سمجھ جائیں بس یہی کافی ہے کچھ یہ کہ کوئی آدمی نئی تحقیق اور نئی ریسرچ بڑی زندگی چاہیے اس کے لیے اور پھر ہوتا ہے اللہ کا اب بھی یہ انعام ہوتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں اللہ کا عالی نئی سے نئی باتیں ان پہ بھی کھولتے ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت سے چکے ٹکراتی نہیں ہیں اس لیے وہ, وہ ترقی کا عمل جاری رہتا ہے ہر زمانے میں نئے سے نوگ نئے لوگ آتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ موسال قومی فک النظر حجر ہم نے کہا کہ اس پتھر پر اپنے کو مارو ایک اور تفسیر کا بھی ذکر کریں بیان القرآن سر سید احمد خان صاحب نے لکھی دو جلدوں میں اور ایک جلد تو بہت زخیم ہے ایک چھوٹی سی ہے اور ان کا دین کے بارے میں سر سید کا نظریہ کیا تھا اگر پڑھنا ہو تو آپ کلیات سر سید پڑھیے کلیات سر سید پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ سر سید احمد خان مرحوم کیا چیز تھے کیا چاہتے تھے نام تو سنا ہوگا علی گڑھ یونیورسٹی کے آپ کے ملک میں ہیں علی گڑھ کے بانی ہیں وہ کیا چاہتے تھے اور ان کے نظریات کیا تھے کلیات سر سید پڑھی اتنا متنافر اور اتنی دو پہلو کی شخصیت ہمارے یہاں رہی ہے کہ بعض لوگ تو انہیں قوم کے قائدین میں شمار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو روج انہوں نے دیا ایسے ہی ہے نا اور بعض حلقے بالکل انہیں رد کر دیتے ہیں اس ساری بحث سے اگر بچنا ہو تو کلیات سر سید پاکستان میں چھپی ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ ہم نے پڑھی تو اندازہ ہوا کہ اچھا مذہب کے بارے میں ان کے کیا کیا نظریات بیان القرآن میں انہوں نے ان آیات کے ترجمے اور تشریحات جو کی ہیں اول سے آخر تک آپ چلے جائیں پڑھتے ہوئے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ان کا سارا زور اس بات پر صرف ہو گیا ہے کہ انبیاء عالم و کے جو معجزات تھے ان کو وہ ثابت کریں کہ عام آدمیوں جیسی باتیں تھیں کوئی معجزے کی بات نہیں تھی ایسی اور اسی لیے انہوں نے کہا اپنی زندگی کے آخر پہ کہ میں اب سوچ رہا ہوں ایسی کتاب لکھوں کہ قرآن تورات اور انجیل تینوں ایک ہی چیزیں ہیں کوئی ان میں آپس میں فرق نہیں ہے اب میں یہ لکھنا چاہتا ہوں وہ تو اللہ کی طرف سے احسان تھا مسلمانوں پہ کہ اور مزید زندگی طویل نہیں ہوئی ان کی وگرنہ وہ پورا تحیہ کر چکے تھے کہ وہ ایسی چیز لکھتے کہ عیسائی مسلمان یہودی سب ایک ہیں اور جو انہوں نے ہندوؤں کو چھوٹ دی اس معاملے میں وہ تو کہنے ہی کیا تو کلیات جب آپ ان کے پڑھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا اصل کام کیا تھا ورکس سن کے کیا تھے سترہ جلدوں میں اچھا ہاں ہاں سترہ جلدوں میں چھپی ہمارے ہاں سے تو یہاں پر وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں یہ تفسیر اس کے علاوہ ہے کلیات کے باقی چیزیں الگ ہیں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے موسا علیہ صلاح سے یہ کہا کہ موسا لاٹھی کو سا اپنی لاٹھی کو ٹیکو اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے الحجر پہاڑوں پر چلے جاؤ اور وہاں پانی ہے اور اپنی قوم کو آ کے بتاؤ کہ وہاں سے پانی لے لے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے یہی بات کہنی تھی تو سیدھے سادے الفاظ میں کیوں نہیں کہہ دی اتنا کہنے کی کیا تھی کہ تم لاٹھی کو مارو اور پھر کیا آج تک نو غریبا الحجر کا اربوں میں کسی نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے چلے جائیے یہ ایک مثال ہے ایسی دو چار دس بیس نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں ان کے لٹریچر میں کہ کس بری طرح وہ انگریزوں سے متاثر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بس کسی طرح ان کی چمڑی بھی سفید ہو جائے اور بالکل گورے بن جائیں اور جو کچھ یورپ سے آتا ہے بغیر اس کی تحقیق کیے کہ یہ غلط کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں اس چیز کو قبول کر دیا جائے اسی لیے وہ ایک طرف دین کے معاملے میں بھی اتنی شدت پسند تھے اور دوسری طرف جو کچھ مستشرقین انگریزوں سے آ رہا تھا اس پر عمل کرنے کے بھی اتنے ہی پابند تھے تو یہ ایسے ہی یاد آیا کہ ایک ترجمہ وہ بھی ہے فن اللہ تعالی نے فرمایا پھر کیا ہوا پھوٹے فجرا پھوٹنا فجر کو فجر بھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کو پھٹ جاتی ہے تاریخی چھٹ جاتی ہے فن سو پھوٹے من ہو اس, اس پتھر سے اس نتا عشرت آئینہ دو اور دس یعنی بارہ چشمے اس سے پھوٹے اور عالم ہر گروہ نے ہر گروہ نے جان لیا مشرب اپنا مشرب پہاڑی جو چشمہ یا وہ جو, جو بھی پتھر تھا اس میں جب انہوں نے مارا اپنے آسا کو تو بارہ نل کے اس میں سے نکلا اور جارج سیل جو تھا اس کا قرآن پاک کا ترجمہ آپ دیکھیے گا انگلش میں اگر کبھی کام کرنا پڑے کسی کو قرآن پاک میں تو اس جارج سیل کے ترجمے کو نہیں بھولنا چاہیے مسلمانوں نے اس زمانے میں کام نہیں کیا جس زمانے میں یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہوا تھا اٹھارہویں صدی میں کیا ہے جارج سیل رونے کی بات ہے اور شرم کا مقام ہے کہ ہمارا ان قوموں سے کم و بیش تین سو سال سے واسطہ ہے تین سو سال سے تو انگریز مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ہیں ہی نا اور اس تین سو سال کے عرصے میں اس قرآن پاک کی ایک تفسیر پوری مکمل دس بارہ آٹھ دس جلدوں میں مسلمان نہیں لکھ سکے جو ان کو پیش کی جاتی کہ جناب اصل میں قرآن پاک ہمارے مذہب کی چیزیں یہ ہیں آپ اسے پڑھی کوئی ہے ایسی ممکن ہے آپ کے علمے میں آپ تو یہاں رہتے ہیں ہم؟ نہیں ہے نا کئی جگہ ہم نے پوچھا تحقیق اس کی, کی تین سو برس سے اس قوم پہ واسطہ ہے اس قوم سے کرنا کیا ہے لڑو مرو مارو قتل کرو آگ لگاؤ ایسے دشمن ہیں یہودی ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے حت کے انگریزوں نے ترجمہ کیا انگلش میں قرآن پاک کا اس چارج نے کیا بالکل جو ابتدائی ترجمے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ترجمہ اس چارج سیل کا اور جو اس نے حاشیوں میں بعض بعض جگہ جگہیں لکھی ہیں واقعی اس نے محنت کیا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جب تحقیقی کام کرتے ہیں تو محنت کرتے ہی گڑبڑ بھی کرتے ہیں اور جو بھی حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی لیکن محنت کا مزاج ہے ایک قوم کا کہ تحقیق کرنی ہے جارج سیلیں اس پہ یہ قدیم ترین ترجمہ اس آیت کی تشریح اس نے جہاں کی ہے اس نے خود لکھا ہے کہ اب بھی جزیرہ سینا میں وہ پتھر پایا جاتا ہے اور لکھا ہے گنے ہیں جا کے وہاں اور بارہ سوراخ ہیں جو اصل میں پانی جہاں سے نکلتا تھا اور باقی جو چھوٹے موٹے سوراخ ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حادثات ہوتے رہے اس کی وجہ سے وہ غرنہ یہ بارہ سوراخ اب بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر یہ بارہ بارہ قبیلے پانی پیا کرتے تھے اس لیے جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ کہ کوئی ہمت کر کے اس قرآن پاک کی تشریح دس, دس پندرہ جلدوں میں لکھے اور کہیں چھپے اور آسان انگلش میں ہو ان کے سامنے آئے انہیں بتایا جا سکے کہ اسلام یہ نائن الیون کے بعد جو نومبر آیا تھا اس نومبر میں ہم ڈیٹرائٹ میں تھے اور شدید سردی پڑ رہی تھی اور عام طور پہ کتب خانوں میں جانا ہوتا تھا اور جس کتب خانے میں بھی گئے ہیں وہاں پر جو دکان کے مالکان تھے انہوں نے گھلیا دیکھ کے ہم سے پوچھا کہ آپ مسلمان تو ہم نے کہا جی تو انہوں نے کہا کہ صاحب قرآن پاک چاہیے یعنی پورے شہر میں قرآن کے نسخے ختم ہو گئے اتنے لوگ پڑھنے کے لیے آئے اتنے مانگنے والے آئے اور کئی مرتبہ انگریز یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے روک کے کہتے تھے کہ قرآن ہے آپ کے پاس ہولی بک ہے آپ کی ہم سے پڑھنا چاہتے ہیں پلین میں سفر کیا وہاں لوگ پوچھتے تھے کہ اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں ہم نے اگر محنت کی ہوئی ہوتی ہم لوگوں نے اور کام کیا ہوا ہوتا تو ڈھیر لگ جاتے یہاں تاکہ ممکن ہے اللہ کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ممکن ہے جو اسلام کو پڑھتے تو اسلام کے لیے یہاں ایک لابی بن جاتی کہ مسلمان اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں نے دنیا کو یہ یہ چیزیں دی ہیں اور یہ جو اب چیزیں ہو رہی ہیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اگرچہ کوئی مسلمان بھی کرے تو بھی اسلام کی تعلیمات یہ نہیں یہ کام کیوں نہیں کرتے مسلمان اس لیے کہ اس میں محنت پڑتی ہے مار محنت پڑتی ڈین اسٹینلے کی ایک کتاب سینئر اینڈ پلسٹائن یہ نہیں ملتی تھی ہمیں کئی برس کے بعد لندن سے ملی آکسفورڈ سرکس وہاں پہ کچھ دکانیں ہیں یہ سارے پتے اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو ممکن ہے کبھی کسی کو ہو ذوق کے کام کریں تو اسے اس طرح محنت نہ کرنی پڑے وہاں سے چھپی ہے یہ کتاب اور ٹین لے لیں اسی آیت کریمہ کے متعلق اس نے خود لکھا ہے کہ میں جب گیا ہوں سیر سینا میں تو دس اور پندرہ فٹ کے قریب کا پتھر ہے اور اس میں بارہ سوراخ ہیں جن کا مسلمانوں کے قرآن میں ذکر آیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ یہاں سے بارہ چشمے پھوٹ ہم یہ ساری تحقیق اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اب بتاؤ کوئی کوئی ثبوت اس بات کا مل سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ساری زندگی ہرمین شریفین کے حجاز مقدس کے علاقے سے باہر نہیں گیا جسے جزائر سہرائے کی خبر تک نہیں ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فنفجرت فن فجرت رتائی اور بارہ چشمے پھوٹ پڑے یہ اللہ کی وہی نہیں ہے تو اور کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتاتے یہ تو اب اب جو نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں ہسٹری وائز یہ بتاتی ہیں تفسیر کے لیے اب ایک علم جو نیا پیدا ہو گیا ہے نا جسے آثار کا علم کہتے ہیں اثریات کیا کہیں گے یہ جو یہ جو کھدائیاں ہو رہی ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں آرکیولوجیکل جی آرکیالوجی. یہ جو علم اب نیا آیا ہے یہ پہلے نہیں تھا تو مسلمان جو کچھ لکھتے تھے وہ روایات تھیں سنا ہوا تھا اب یہ چیزیں ایک ایک کر کے ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ اسلام کے لیے بہت بڑا کام ہے تاکہ بتا سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی تھی کوئی اس کے اس ان کے پاس اس وقت کوئی علم کا ذریعہ نہیں تھا سوائے اللہ کی وہی کی اور کیا چیز ہو سکتی تھی ڈین اسٹینلے نے یہ جو لکھا ہے کہ بارہ سو میں نے خود دیکھے تو یہ،, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو خدا کی کتاب نازل ہوئی ہے یہ اس کی تصدیق فن فجرت من حسنت عشرت آئی اور اس میں سے پھوٹ پڑے دو اور دس بارہ چشمے قد عالمہ کلو اناسم مشروہ ہوں اور ہر ایک گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا کہ کہاں سے مشرب کہاں سے اس نے پانی کو پینا کولو کھاؤ وشربو اور پیو میرے رز اللہ اللہ کے رزق سے آپ دیکھیے یہ کلو کلش تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے پہلی دو مرتبہ کو ذرا تلاش کریں ابھی پچھلی آیت میں آیا تھا کہاں آیا کلو من طیبات 57 نمبر آیت میں آیا ہے اٹھاون میں بھی آیا ففٹی ایٹ میں ہاں جی ففٹی ایٹ میں بھی آیا ہے اور ففٹی سیون میں بھی آیا ہے دو جگہ آیا ہے نا ان تینوں جگہ میں فرق کیا ہے ففٹی سیون سے شروع کرتے ہیں وبل اللہ علیہ غمام و انسلہ علیکم المنا وسلوا ہم نے بادل کا سایہ تمہارے اوپر کیا اور ہم نے تمہارے اوپر منوسلوا نازل کیا کلو منت بات عمارت ناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں یہاں صرف کھانے کا تذکرہ ٹھیک ہے جی اگلی آیت میں دیکھیے کہ اسکول نت کلو حاضر اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ فکلو منہا اس سے کھاؤ ٹھیک ہے اور اس آیت کو دیکھیں یہاں پر ایک لفظ زیادہ دے دیا کہ کلو وشرگ اور ہم نے کہا کھاؤ اور پیو کیونکہ وہاں پانی کا تذکرہ نہیں ہے نا تو اس لیے وشربو کا لفظ وہاں نہیں آیا یہ دیکھا یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جہاں پہ پانی کا تذکرہ نہیں تھا وہاں پینے کی بات بھی نہیں کی اور جہاں پانی کا تذکرہ آیا ہے وہاں کلو کے ساتھ وشربو بھی آ کہ کھاؤ اور پیو یہ نقطے سمجھ میں آتے ہیں یہ خدا کی کتاب ہے نا مر رز اللہ اللہ کے رزق سے ولاف اور مت زمین میں مفسدین شرارتی بن کر زمین میں شرارت نہ کرو رزق اللہ رزق کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر کے یہ بتایا کہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے نا یہ ہم دے رہے ہیں یہ تمہاری اپنی زور بازو کا محنت کا نتیجہ نہیں ہے یہ ہم دے رہے ہیں حقیقت بھی یہی ہے یہاں تو ہے ہی ہے کہ اللہ ہی دے رہا تھا جتنی نیکیاں جتنے انعامات انسان زندگی میں دیکھتا ہے نا ایک بار یہ اصول کے طور پر طے کر لے کہ میں پوری زندگی کسی چیز کو اپنے ساتھ منصوب نہیں کروں گا بس یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے نماز پڑھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے خیرات کی یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس اتنے پیسے طے کر لے اچھی طرح سوچ سمجھ کے کہ جتنے خدا کے انعامات ہیں جتنی نیکی ہیں اس کی نسبت میں اپنی طرف نہیں کروں اللہ نے توفیق دی تھی میں نے نماز پڑھ دی اللہ کی توفیق تھی خرچ کر دیا یہ پیسے اللہ کا انعام ہے جو مجھ پہ ہوا یہ اولاد اللہ نے دی سب کی سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا رہے بس خیر اسی میں جب اپنی طرف کرے گا نا کہ میں تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں شرارت پیدا ہوتی ہے شیطان ڈالتا ہے کہ تم اتنے ہو تم ایسے ہو تم ایسے ہو تو آدمی میں کبر پیدا ہو جاتا ہے بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو اور کبر کا نتیجہ اس کا انجام ذلت ہوتا ہے عزت نہیں اور دوسرے انسان کے دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے جب پتہ ہوتا ہے نا کہ پیسہ میرا نہیں اللہ نے دیا ہے تو ڈرتا ہی رہتا ہے کہ اللہ آپ کی عنایت ہے پتہ نہیں کس وقت تھک جائے نہ نہیں کرتا پتا ہوتا ہے یہ اولاد اللہ نے دی ہے تو انسان بنا رہتا ہے کہ یہ خدا کی چیز ہے میری تھوڑا ہی ہے تو کبھی بھی اچھائیوں کی نیکیوں کی خدا کے انعامات کی نسبت اپنی طرف نہ کرے اللہ کی طرف کرتا رہے کہ اللہ نے یہ احسان کیا تو اس لیے فرمایا رشت اللہ اللہ کا رسک ولاسو فلرز مفصدین اصری کے معنی فساد میں حد سے گزر جانا یہ جو ایس ہے ایس کا لفظ ہے عربی کا اور یہ فساد سے بھی بدتر چیز شدید فساد اللہ نے فرمایا ولاس و فلرز مفصدین زمین میں شدید فساد نہ مچاتے پھرو جس پہلو پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں فساد نہ بچانا کھانے پینے کو جب مل گیا ہے تو دیکھو اب یہ تم حرکتیں نہ کرنا اور اسی معنی میں وہ حدیث ہے جس میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ ہو میں کہ تم میں،, میں کسی ایسے شخص کو پاؤں نہ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آدمی تقیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہو اور جب میری حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے تو کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے ہم اسے مانتے ہیں میں اس بات کو نہیں مانتا اور یاد رکھو اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا اور میں نے بھی اور اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا اور میں نے بھی بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام یہ جو رسول اللہ صلی اللہ تکیا لگا کے بیٹھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب توند ٹھیک ہو جاتی ہے نا پھولی بھی ہوتی ہے اور تکیا لگاتا ہے ٹیک تو اس کے اندب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کھاتی پیتی شخصیت ہے تو جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر تو ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں پھر تو نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں اور تحقیق کی زد جا کر پڑی حدیث پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمودات کو کہتا ہے میں نہیں مانتا تو ارشاد فرمایا ایسے نہ ہو کیا آمد کے قرب میں تم کسی شخص کو دیکھو وہ ایسے بیٹھا ہوا ہو یہ ہے کہ کھانا پینا سب چیزیں اب مل گئی ہیں اب شرارتیں نہ کرنا